اور تم کیوں کر کفر کرو گے تم پر اللہ کی آیتیں پڑی جاتی ہیں اور تم نے اس کا رسول تشریف لایا اور جس نے اللہ کا سہارا لیا تو ضرور وہ سیدھیرا دکھایا گیا